السلام علیکم ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا غیر بازی کے ساتھ جو ہے کا نکاح ہو سکتا ہے اور اگر ہوا ہے اس میں سے کوئی بچہ ہے اس کے بعد ان کی قطع ترقی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم رہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑی جا سکتی ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا قضاء نماز کی دماغ ہے جب جی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں علماء اللہ سنت کے جو محققین ہیں ان کے نزدیک تو نکاح ہو سکتا ہے جیسا کہ سینت روق اعظم رضی اللہ تعالی نے سیدانیہ کو سون سے نکاح کیا تھا اور اسی طریقے سے یعنی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں موجود تھی ان کے نکاح بھی غیر سعیدوں سے ثابت ہیں تو کفب جو ہے وہ علم جو ہے وہ کفب ہے سیادت بھی کفب ہے بہتر تو یہی ہے سید کے ساتھ ہی نکاح ہو ہر اہرے گہرے کے ساتھ سید زادی کا نکاح جو ہے وہ تقریبا تمام احناف, احناف نے منع کیا ہے لیکن اگر دوسری قوم بھی یعنی صاحب عزت ہے صاحب شرف ہے صاحب علم و فضل ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ سماج بھائی تھا کہ اندھیرے میں نماز تو اندھیرے میں نماز جو ہے وہ مکرو ہوتی ہے روشنی میں نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ایک تو قلعے کا اجتبا نہ پیدا ہو دوسری سجدے والی جگہ یا نماز والی جگہ کوئی تکلیف دہ چیز اگر ہو تو وہ پتا چل جائے تو اس لیے یہ جو مشہور ہے نا کہجد اندھیرے میں پڑھنی چاہیے تو اندھیرے سے مراد یہ ہے کہ صبح سادت شروع ہونے سے پہلے یہ نہیں کہ دیے بتیاں بند کر کے نماز پڑی ایسے اندھیرے میں نماز پڑنی مکرو ہے تاکہ ایک تو بعض اوقات قبل کا اجتماع پیدا ہو جاتا ہے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا چملہ کس طرح ہے اور دوسرا بعض اوقات کوئی موجود چیز یا کوئی نقصان دہ چیز اگر مسلے پر ہو تو وہ بھی جو ہے وہ نقصان دے سکتی یعنی روشنی میں نماز پڑھنا چاہیے دوسرا مسئلہ ہے آنکھیں بند کرنے کا تو نماز میں آخے کھول کر نماز پڑھنی چاہیے لیکن شیخ عبدالت بھی رحمۃ اللہ سماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خوشبو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ملتا ہے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے لیکن کر اور سیدے کے وقت آنکھیں کھول لیا کرے ہاں تو قزار نمازوں کے لیے جماعت بالکل ہو سکتی ہے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزار نماز کی جماعت ہی کرائی تھی تو جتنی بھی آپ کی قزار ہوئی آپ نے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی تو آج بھی خدا نمازوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اگر امام اور مختصی کی ہے کہ نماز دونوں دونوں کی ایک کی نماز خدا ہوئی ہے کوئی بھی وہ اس کی جماعت ہو سکتی ہے قدا نمازوں کی بھی جی